بس الحمد اللہ, الرحمن الرحمن الرحمن اللہ علی محمد رحمۃ محمد السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ اور, اور باقی تمام برا دانخوانہ سامعین سب کچھ ایک بار بھی سلامہ عاز کرتے ہیں ہمارا سلسلہ دس کتاب دعوت شریف میں سے درخت نمبر ستاون ففٹی سیون اور ہمارے سلسلہ دو دو شہدوں کے درمیان جو چھوٹی چھوٹی دعائیں پڑھی جاتی ہیں اور یہ دعائیں حضرت امیر کمبیر صدم نان رحمتہ اللہ علیہ نے ہر نماز کے لیے ہر فرض نماز کے جو ہے لے یا رکھا رکھ کے الگ الگ آپ نے دعائیں دی ہیں تو ان دعاؤں کو پڑھنا جو ہے سنت ہے بعض دعائیں, دعائیں نسبتاً قرآن اور جامع دعائیں ہیں تو یا یہ مکمل طور پر قرآن بعد میں موجود ہیں یا اس کی شوہی دعائیں قرآن میں مکمل طور پر شہید دعائیں موجود ہے اور بہت ہی پرمانہ جامع دعائیں ہیں تو زین گرمی میں آپ لوگوں کو بار بار یہ چیز سے آپ لوگوں کے ذہنوں میں ڈالنے کی کوشش کرتا رہا ہوں اس دعا کا پڑھنا سنت ہے لیکن دو شادیوں کے درمیان میں کمر سے کرنا ہاں جی واجب ہے نماز کی واجبات میں سے کمر سے کرنے کے بعد یہ دعا پڑھنا ہے پھر شادی میں جانا ہے اسی طرح جو ہے رکو میں جانے کے بعد کمر مکمل صدا ادا کرنے کے بعد پھر آپ نے سمے اللہ پڑھنا ہے اس بات کو آپ لوگ کبھی بھی نہ بھولے اگر کوئی اس طرح نہیں کرتے ہیں رقو سے تھوڑا سا سر اٹھا کر سدے میں چلے جاتے ہیں سر تھوڑا سا اٹھا کر یا دو سردوں کے درمیان میں پہلے سدے سے تھوڑا رسا تھوڑا سا سر اٹھا کر پھر سدے میں چلے جاتے ہیں تو ایسے لوگوں کی نماز باطل ہے اس پر میں آپ نے پہلے بھی عادی اور پہ عمر صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مبارک کلام پہ واقعات بھی آپ کو پیش کر چکا ہوں لہٰذا امید ہے اپنے نمازوں کو اصلاح کریں اور صحیح طرح سے نماز پڑھیں ہزار نگر میں ہم نجات کے لیے ہمیں عبادت بندگی اور نماز خاص طور پر ہر صورت میں پڑھنا واجب ہے لازم میں فرض ہے اللہ طرف سے اور وہ بھی صحیح پڑھنا فرض ہے لہٰذا نمازوں کو صحیح طرح سے پڑھنا سیکھیں اور صحیح طرقے سے پڑھنے کی عادت ڈالیں ہاں غلط عبادت جو ہے وہ بھی میں چلے جاتے ہیں الٹا جو ہے ہمیں اللہ سے نزدیک ہونے کے بجائے غلط عبادت کرنے سے اللہ سے دور ہوتا ہے اور یہ سادہ سا ہے جو دنیا میں ہم کسی کی بات کو ہمیشہ توڑ موڑ کے پیش کرتے رہیں اس کی بات پر آدھا عمل کریں آدھا عمل نہ کریں تو کیا اس شاخ کے آپ قریب ہو جائیں گے کسی بھی ادارے میں یا اس شاخ سے روز بروز آپ دور ہوتے چلے جائیں گے واضح بات آپ کسی ادارے میں اس کے جو ہیڈ ہے اس نے جو آپ کو حکم کیا اس کے آدھے پر عمل کریں آدھے پر عمل کر... نہ کریں اور یہی سلسلہ ہمیشہ جاری رہے اور وہ بار بار آپ کو ٹوکتی بھی رہیں ایسا نہ کریں لیکن آپ بات نہ جائیں تو آپ یقیناً اس سے دور ہوتے جائیں گے آپ کی ترقی آپ کی ہر چیز رک جائیں گے تو اسی طرح جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی یہی ہے اور مثاص طور پر نماز میں لوگ نماز پڑھتے ہیں وہ تو لوگ تو نماز نہیں پڑھتے وہ تو بہت ہی خطرناک کام ہے کیونکہ نماز اسلام اور کفر کے بیچ کا باڈر ہے ارے نوین فرمایا جو نماز پابندی سے پڑھتے ہیں وہ مسلمان ہیں جو نماز کو بلا وجہ طاہ کرتے ہیں وہ کفر کی طرف ہے فرمایا اس کو اسلام کی موت پر مریں یا کفر کی موت پر مریں مش محمد کو کوئی پروان نہیں ہے فرمایا یہ بہت خطرناک آپ کی ورانی ہے <coughs> تواز لیکن جو لوگ پڑھتے ہیں وہ بھی صحیح نہیں پڑھتے سب سے بڑی مشورہ ہے تو لہذا ہمیں نماز کو صحیح طرح سے پڑھنا سیکھ لیں جہاں جہاں خرابی کرتے ہوئے اس کو بار بار لوگ نشاندہی کر ہوں تو ہاں تو, تو اسی توسیع کے مطابق آپ لوگ پڑھنے کی کوشش کریں برائے مہربانی تو معشہ کے جو ہے مغرب کے تیسرے عہدہ میں ہمارے مغرب کی نماز ختم نہیں ہوا ہے تو مغرب کی پہچان آخری کودہ ہے کودہ خفیفہ میں دو رکت دو شدوں کے بیچ میں دعا پڑی جاتی ہے ایک نہایت ہی جامع دعا ہے اللہ ہاں رسم و حرمت ان دعا یہ ہے تیسری رکعت کے دونوں سجدوں کے بیچ میں دعا پڑی جاتی ہے مغرب میں وہ یہ ہے ربنا خلصنا لسن وبا من عذاب القبر قبری ونار وبا خلسن من عذاب القبر قبری ونار یہ دعا ہے مغرب کے دو سجوں کے مغرب کے تیسرے رکت کے دوست کے بیچ میں یہ جاتی ہے تو الفظ ربہ نہ کے معنی تو نام لوگوں کو بار بار بتایا ہوں رب الگ لفظ سے نہ الگ لفظ سے نہ ہمارے کے معنی میں ہی اسے ضمیر کہا جاتا ہے رب کے کئی معنی کے لغت میں مالک پرور پالنے والا تربیت کرنے والا پرورش دینے والا اللہ تعالیٰ کی پاک ذات میں یہ جی تمام معنی پائے جاتا ہے وہی ذات ہے جس نے ہمیں پیدا فرمائے ہے وہی ذات ہمارا مالک حقیقی ہے وہی ہمارا پروردگار ہے ہمیں وہی ہمارا رازک ہے وہی ہمیں جس منزل کے مح پرورش دینے والا تربیت کرنے والا ہے ہاں جی سب کچھ وہی پاک ذات ہے تو وہ تمام معنی یہاں آپ دل میں ارادہ کر ہیں تو یہ ہمارے رب اے ہمارے مالک یہ ہمارے پروردگار اے ہمارے پرورش دینے والے ہمیں جسم اعلیٰ منزل تک پہنچانے والے اسی وجہ سے اس میں اللہ اس میں جامعیت کی وجہ سے قرآن دعاؤں میں زیادہ تر جو ہے انبیاء نے اللہ تعالیٰ کو لفظ رب بنا سے پکارا یا ربی سے پکارا ہے <تصفح> اس کے بعد ہیں خلس نہ نہ جو ہے خلصا یو خشمے بھی خلث الگ نہ خلص فیلے نہ پھر ضمیر ہے نہ ہمارے کے معنی میں خلص جو ہے اصخل خلصا خلس و تخلیص عربی ادب کے لحاظ سے باب تفیل سے اس کا معنیٰ ہے نجات دلانا جان بچانا آزاد کرانا خالص بنانا صاف بنانا ان معنوں میں آتا ہے ہاں جی تو یہاں پر خلص کا معنی پھر کیا بنے گا یہ اللہ ہمیں نجات دلائے ہماری ہمیں بچائیں ہمیں آزاد کریں yani ان معنی میں یہاں پر مناسب رہتے ہیں ان تین معنی میں چونکہ خلاص ان کے معنی بھی چھٹکارا اور نجات کے معنی میں خلاص ان عربی زبان کے لبظ سے اس کے معنی بھی چھٹکارا اور نجات کے معنی میں ہے <تصفح> تو خلص اللہ سے مخاطب ہے واج مذکر حاضر کا شعائے امر سے اے اللہ تو ہمیں جو ہے تو ہمیں چھٹکارا دے تو ہماری حفاظت فرما تو ہمیں نجات دے لے تو ہماری جان کو بچا تو ہمیں آزاد کر دے کس چیز سے آزاد کریں مین عذاب القبر ونار ہنجہ قبر اور نار کے عذاب سے تو ہمیں چھٹکارا دے اللہ قبر اور عذاب نہ ہنج اور نار کے عذاب سے تو ہماری جان بچا اس سے ہمیں آزاد کر یہ معنی آتا ہے ابرح گی عذاب کا کیا معنی ہے عذاب کے معنیٰ لکھتے ہیں تکلیف سزا تکلیف اور سزا ہاں جی تو یہ مطلب کیا ہوا اے اللہ ہمیں چھٹکارا دے کس چیز سے قبر اور آگ کے عذاب سے یعنی قبر اور آگ کی تکلیفوں اور سزا سے اس میں جو گناہ بندوں کے لیے فصاف خصاف جات بی ہاں جی اللہ کے نافرمان بندوں کے لیے قبر میں جو عذاب ہے وہ اترنے کے ساتھ ساتھ یعنی اترنے کے ساتھ ساتھ اس اضاء اور تکنیک اور اس سزاؤں سے اللہ تو ہمیں چھٹکارا دے قبر سے ملاد سب کو پتہ ہے اور ہمیں بھی عربی میں بھی قبر ہم اردو میں بھی قبر ملتے ہیں لغت میں قبر کا معنیٰ یہ ہے آخری آرم گاہ یعنی انسان جیت دنیا سے جانے کے بعد سب سے پہلے کار بہت جہنم میں پہنچنے سے پہلے کا جو بیچ کا جو عالم ہے عالم برزخ جسے کہا جاتا ہے اس میں ہمارے جسم ہاں قبر میں ہوں گے اور ہمارے روح عالم برزخ میں ہوں گے تو روح اور قبر جو جسم کا آپس میں تعلق ہوگا ہاں جی تو یہاں پر فرماتے ہیں آخر آرام گاہ تجمہ آرام گاہ کیا لیکن عزین گرامی معلوم نہیں ہے یہ آرام گاہ یہ بندے کے لیے یا تکلیف کا ہے عذاب گاہ ہے ہاں جی معلوم نہیں ہے مگر آرام ہی ہوتا ہمیشہ تو پھر اس دعا کی ضرورت نہیں تھی ہاں جی وہاں جو ہے اچھے لوگوں کے لیے بے شک جو ہے آرام گاہ ہے ہاں جی اچھے لوگوں کے لیے لیکن برے لوگوں کے لیے بہت تکلیف کی جگہ ہے اس وجہ سے جو ہے ہم قبر کے عداب سے پناہ مانتے ہیں آگے فرماتے ہیں نار کے معنی کیا ہے نار نار یبدو قاللہ نار آگ اس صاف ستھرا شعلے کو کہا جاتا ہے جو انسان کو نظر آتا ہے نظر آتا ہے اسے آگ کہتے ہیں ہنی شعلہ بھی ساتھ نظر آتے اور صرف حرارت کو بھی شعلہ نظر نہ آئے صرف گرمائش شدید گرمائش کو بھی آگ سے تعبیر کیا ہے حرارت کو بھی اور اب لکھتے ہیں ولی حرارت دل مجرد رہتی صرف حرارت شدید گرمی کو بھی نار کہا ہے ناری جہنم اور جہنم کے آگ کو بھی نار کہا ہے ہاں جی اس طرح قرآن پاک میں اساد میں آئے وہ انعرآد اللہ الزین قہر ہاں جی وہ آگ جو اللہ نے کافروں کے لیے وعدہ کیا ہے اور اسی طرح نار اللّہ الم اللہ کا جلائے ہوا آگ تو مراد ایسے جہنم ہے ان دونوں میں تو جہنم کے لیے بھی آگ کہا ہے جہنم کو آگ کیوں کہا تو علماء فرماتے ہیں کیونکہ جہنم میں جو عمدہ سزا ہے جہنمیوں کے لیے سب سے زیادہ جس چیز کے ذریعے سے سزا دی جاتی ہے وہ آگ کے ذریعے سے زیادہ دی جاتی ہے قرآن پارماتیں ان کے لیے آگ کے ایسے ایسے کنواں ہیں جس میں وہ منہ پھینکے جائیں گے اس میں کنواں ہیں اس میں آگ کے شولے ہیں ہاں اور اس کنواں میں پھینکیں گے پھر اس کے اوپر سے ڈکنا بھی بند کر دیں گے تو انسان سوچیں کتنی تکلیف دے ہوگی جہنم کے آگ اور جہنم کے آپ کے بارے میں حادث میں آتا ہے یہ دنیا کی جہنم کی کو 70 دفعہ دوہ کر ٹھنڈا کر کے اس دنیا پہ اللہ نے رکھا ہے فرماتا کہ جہنم کے آگ کو اس دنیا پہ لا کے رکھ دیں اس کا ایک چنگارا بھی تو یہ دنیا جل جائے گا فرماتے ہیں حدیث مبارکہ میں لیکن وہاں اس آگ میں انسان کو پھینکیں گے اور جہنم کے آگ میں پھینکنے کے بعد میرا اضدان نے ہے اس میں انسان مرتا نہیں ہے آگ کی شدید گرمی کہ دنیا کی آگ کا ستر گنا زیادہ حرارت لیکن جو اتنی شدید گرمی ہوگی انسان کے آگ جلیں گے کھال آگ کے جل جائیں گے جہنم کی آگ سے لیکن مریں گے نقرآن فرماتے قلعہ نظیت بدلنا ہم جلوزہ رہ رہا جب بھی ان کے کھال جل جاتے ہم ان پر دوبارہ خال چڑھاتے ہیں کیونکہ انسان کی وجود کو تکلیف دینے کے لیے خال ہی کے ذریعے سے خال حساس چیز ہے اس کے اندر یہ خال ہی کے ذریعے سے عذاب دیا جا سکتا ہے آگ جو آگ خال خال خال ہے نا آگ, آگ خال کے انسان کی, تغلیف کی وجود کو تکلیف پہنچاتے ہیں تو کھال اگر ایک دفعہ جل کے راگ بن جائے یا وہ کولا بن جائے تو پھر تکلیف نہیں ہوتی اسی اللہ ہم جب بھی کھال جلے گا ادھر سے جلتا جائے گا ادھر سے دوبارہ آتا جائے گا جلتا جائے گا آتا جائے گا تب یہ تکلیف بہت شدید ہوگی لا یا مطفیہ والا یا مریں گے وہاں پر انسان جو ہے زندہ ہے موت اور حیات کے اجتراب میں ہوں گے جہنم میں ہاں جی تو اس وجہ سے آ جہنم کو آگ کا کیونکہ وہاں کے عمدہ حصہ آگ ہے جس طرح قرآن پاک میں زکوٰۃ نہ دینے والوں کے بارے میں کہا کہ ہم ان کے جو زکوٰۃ کی جو مال ہے سونا چاندی ہے اس کو ہم لوہے کی تختیاں بنائیں گے جہنم کے آگ کے اوپر اس کو گرم کریں گے پھر اس آگ کو فتوا بحاجبا ہو مجنو ہو مؤقوف ہو ہاں جی اور پھر ہم اس اس کے پیشانیوں پر پسلیوں پر پیٹھ پر داغیں گے اور ان سے کہیں گے ہاضا ماں کا نسول یہ وہی مال ہے جو اب تم نے اپنے اس اپنے نسخ کے لیے جمع کیا ہے تو ازن گرامی چونکہ جہنم کی انسان کی تکلیف طاقت سے طاقت برداشت سے بہت باہر ہے हاں? اس کے آگ کی شدت اور سختی تکلیف اس وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ پنام آتے کی درگاہ میں پناہ مانتے ہیں خالص من قبر کے اعضاء سے چھٹکارے کے لیے کیوں دعا کیا فرما دیں کیونکہ جو ہے قبر جو ہے قرآن حج پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث سے اس میں آ فرماتے ہیں قبر جو ہے انسان کے لیے جو دنیا سے جانے کے بعد پہلا ہمارا قیام گاہ ہے عالم برزہ میں تو اس فرماتے ہیں اس کے بارے میں پیارے نبی نے حدیث فرمایا اور یہ حدیث حضرت شاسد محمد عربان وسلتقاد میں بھی بیان فرمایا ہے فرماتے ہیں القبر الرضۃ المن ریاض الجینان او حفرت من حفارِ الران قبر روزہ تم یعنی ریاض الجن روضہ یعنی باغشہ ریاض باغات جنان جنت قبر جو ہے جنت کے باغات میں سے ایک باغشہ ہے یا او حفرت تمن حفر نیران یا جو ہے حفراً گڑا ہوفر جم ہے یا جہنم کی جو ہے گواٹیوں میں سے ایک ہے جہنم کی کھائیوں میں سے ایک کھائی ہے یعنی جہنم کے گڑوں میں سے گڑا ہے تو آ گرامی اس لیے جہنم قبر سے بنامات ہے قبر کے عذاب سے کیونکہ قبر کوئی سب کے لیے آرام دے جگہ نہیں ہے اچھے اعمال نیک اعمال صالح بندوں کے لیے وہ بخشہ ہیں ہاں جی اس سے اس میں بحش کی نعمتیں اس کو اللہ تعالیٰ دیتے رہیں گے لیکن جو ہے اگر وہ گناہ گار ہے و فاجر ہے ہاں جی اور کفر و مقافر و مشرق ہے تو ان کو اللہ تعالیٰ ان کے لیے قبر جو ہے جہنم کی کھائیوں میں سے کھائی ہے گھاٹیوں میں سے گھاٹی ہے گڑوں میں سے گڑا ہے اس وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں پناہ مانتے رہتے ہیں اس جا ساز شاثر محمد نربا نے وسول خادم میں قبر کے بارے میں ہمیں یہ اعتقاد رکھنا واجب قرار دیا ہے آپ فرماتے ہیں عجب و انطاعت خدا بندۂ واجب ہے تم پر کہ تم اعتقاد رکھے ان القبر روزت میں ریاض الجنان بے شک قبر جو ہے باغت کے جنت کے باغات میں سے بادشاہ من حفر النیران یا جہنم کی گھاٹیوں میں سے انگڑوں میں سے گڑا ہے گھاٹیوں میں سے ہے ہاں جی تو اس پر اچھا سے سرما تم کو ایسا اعتقاد رہنا واجب ہے کہ قبر کی ایک کیفیت ہے خوب اب قبر جو ہے یا جہنم کی گھاٹیوں میں سے گھاٹی یا بھیش کی باغات میں سے ہیں بادشاہ جہنم کی گاٹیوں میں سے گھاٹی ہوگا تو ضرور وہاں عضافی عضاف ہوگا زہنگرہ میں جیسا حادیث میں آتا ہے قبر میں سام ہے بچو ہے طرح طرح کے کی کیڑے مکوڑے ہیں ان, ان سب سے وہ انسان کے جسم کو شدید تکلیف دیتے ہیں اور روح کو بھی پتہ چل جاتا ہے اس تکلیف کا تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں پناہ مانتے ہیں لہذا زنگر میں یہ دعا بہت ہی جامع دعا ہے اس دنیا سے جانے کے بعد پہلا منزل قبر وہاں کے عذاب سے ہم اللہ تعالیٰ کے درگاہ میں پناہ مانتے ہیں اور اس کے بعد جو جہنم کے جو عذاب ہے جو سب سے آخری قیامت کے فیصلے کے بعد انسان کو جہنم کے وہ فاصل غاجر کوفا جن کو نہیں بادشاہ گیا جن کو شفاعتیں ان کے حاؤن نہیں ہوا ان کو جہنم کے حق میں پھینکیں گے جو قبر کے عذاب سے بھی اتنی کتنی ہزاروں گنیا سخت اور تکلیف دے ہیں تو ان دونوں سے عذاب مانتے ہیں اللہ تعالیٰ کے درگاہ میں تو لہٰذا یہ بہت ہی آخرت کے عذابات سے بجنے کے لیے انتہائی جامع اور دعا ہے زنگر میں کوشش کریں حد خلوص کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے قبر کے عذاب سے اور چہنم کے عذاب سے بڑے عجانہ انداز میں دعا کرتے رہیں امید ہے کہ وہ اللہ جو مہربان ہے ایک دن تو ہم سے ضرور قبول فرمائے گا اگر ایک دن بھی یہ دعا ہمیں قبول ہو گیا تو ہم عذاب سے نجات پایا جہنم کے سے نجات پایا ایک دن بھی قبول ہو جائے کیونکہ اللہ جب ایک دفعہ بندے سے کہا ہاں میرے بندہ میں نے تم کو قبر کے عذاب سے بچا لیا ہاں میرے بندہ میں نے تم کو جہنم کے عذاب سے بچا لیا تو اللہ اپنے وعدہ خلاف ورزی نہیں فرماتا زہنگرہ میں لہذا دعا جو ہے ہم جہنم سے دعا پناہ بھی مانگیں اور ساتھ ساتھ جہنم سے صرف ہم جہاز قبر اور جہنم کے عذاب سے تو ہم پناہ مانگیں لیکن اس میں جانے والے عمل جوٹ وحت غیبت ہاں جی خوبصورشری بدعت اور ہر قسم کی بیماری ہم کرتے رہیں بے حیائی پھر تو ایسے دعاؤں کی کوئی فائدہ نہیں ہوتے، ہاں جی اگر آپ قبر سے ڈرتے ہیں نہ سے ڈرتے ہیں تو ان اعمال سے بھی سختی سے اجتناف کرنا ہوگا جو ہمیں قبر میں عذاب کا سبب بنتا ہے یا جہنم کے عذاب کا سبب بنتا ہے ہاں اس دعا کو کرنے کے ساتھ ساتھ جتنا ہم سے ہوتی ہیں عذاب کے سبب بننے والے قبر میں تکلیف کے عذاب سبب بننے والے جہنم کے آگ میں پہنچانے والے تمام بورے افعال سے انسان کو انسان دعا کرتے ہیں۔ دین گرامی نیک عمل کی کمی سے جہنم میں نہیں پہنچتا ہے گناہوں سے پہنچتا ہے لہٰذا گناہوں سے اشتناب کا اللہ ہم سب کو خلوص سے یہ دعا کرتے رہنے کی توفیعت ہے